اللہ ہے جس نے اسمانوہ ہے کو بلند کیا بے ستونوہ ہے کہ تم دیکھو پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان قلعہ ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر اے. ایک ایک ٹھہرائے ہوئے ودا تک چلتا ہے اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہیں تم اپنی رب رب کا ملنا یقع کرو